اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے کون سورت, سورت, ہے بھی؟ سورت حج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رابطہ حج بور انبیاء سور انبیاء میں نفی شرکت قادی کا اور اس سورت میں نفی شرک اعتقادی اور فیلی دونوں کا بیان ہے خلاصہ سورہ حج کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں نفی شرک اعتقادی بما دو دل اقلیہ تین زجرات کا بیان ہے دوسرے حصے میں نفی شرک فیلی بما عنوان عات اربا وہ تحریمات اللہ تحریمات غیر اللہ نیازات اللہ نیازات, اللہ، نیازات غیر اللہ پڑھے تھے نا اور ایک دلیل لکلیہ آخر میں دونوں مضمونوں کا یادہ بما دلائل لکلیہ ہے علاوازی تقریفات، بشارات، تصلیات، حکم جہاد اور احکام مومنین ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہ علم لنا اللہ معلمتنا انکہ انت العلیم الحکیم رب شراہلی صدری وحلانی اچھا جی میرے ادیب یہ آپ نے پڑھا تھا نا کہ سورت کے دو حصے ہیں ابھی پڑھا ہے تو سورت کا پہلا حصہ کنارے پہ لکھ لو نفی شرک اعتقادی صورت کا پہلا حصہ لفی شرک اعتقادی اور ساتھ ساتھ لکھو بھائی ایک احوال ہے کہ جیم کے بعد ہا ہے نا جیم کے بعد ہا تو اس طرح احوال لکھا جاتا ہے وہ حال کی جمع ہے دوسرا احوال لکھا جاتا ہے وہ ہال کی جمع ہے کس اس کی او واؤ کے بعد جو ہے آتا ہے یہ وہی آج لکھنا ہے کی جمع والا ذکر احوال قیامت یعنی قیامت کی ہال نا کیوں کا ذکر یہ احوال ہول کی جمع ہے قیامت کی حول نہ کیوں کا ذکر ذکر احوال قیامت یا یوہن اس کتاب ہم ہے اے لوگو ڈرو رب اپنے سے ان ذلزلہ تسط شع و اس لیے کہ زلزلہ قیامت کا ایک شع بڑی ہے یوم ترونا بیان شدت زلزلہ جس دن دیکھو گے اس زلزلے کو کہ تاز ہال بے صحابہ بہا یہاں بے صحابہ بحہ مقدر ہے جس دن دیکھو گے اس زلزلے کو بھول جائے گی باصحب و زلزلے کے ہر دودھ پلانے والی اماں اور اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے ہو بازہ و کلات حمر ہم اور رکھ دے گی ہر حاملہ عورت اپنے حمل کو وقت سے پہلے وقت تو ہوتا ہے نا دس مہینے پہ حمل پوس سے پہلے حال نہ دے کے زلزلہ دے کے ان کی وضاح حمل ہو جائے گی رکھ دے گی ہر حملہ اپنے حمل کو وقت سے پہلے وہ ترنا سا سکارا اور دیکھے گا تو لوگوں کو بد مست نشے میں حالانکہ نہ ہوں گے وہ نشے میں لیکن عذاب اللہ کا سخت ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ زلزلہ کس وقت آئے گا اس کے دو احتمال ہیں جبیو ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ زلزلہ قیامت کے قریب ہو لیکن قیامت سے پہلے قیامت کی علامات میں ہے نا زلزلے اب بھی آ رہے ہیں قیامت سے کچھ پہلے یہ زلزلہ ہے اب قیامت سے کچھ پہلے یہ زلزلہ ہوگا تو بالکل عورتیں ہوں گی ادھر دنیا کے اندر وہ زلزلے کو دیکھیں گی اور اپنے بچوں کو کب جائیں گی وہ دودھ پیتا بچہ پیارا نہیں ہوتا اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی زلزلے کی شدت کو دیکھ کے اور ان کے وضاح حمل ہو جائے گی ادھر دنیا میں ہوگی قیامت کے قریب آئے گئے زلزلہ اور اگر اس زلزلے سے مراد وہ زلزلے لیے جائیں جو خود قیامت میں ہوں گے یہ نفقہ ثانیہ ہوگا نا پہلے نفقے پہ آدمی مر جائیں گے پھر کا ہوگا نفقہ ثانیہ ہوگا اس وقت اٹھیں گے تو اس وقت بھی زلزلے ہوں گے تو پھر یہ کا مطلب ہے کہ عورت دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور عورت کا حمل گر جائے گا اس وقت ہوں گے کیا حمل نشے میں بیٹھے ہو نشہ تو ان کو ہوگا تمہیں کیوں ہو گیا ہے بھائی نشہ تو ہوگا زلزلے والوں کو تم کیوں نشے ہی بنے بیٹھے ہو بے ہوش کر کے سنو بیدار بنو ان کو ابھی نشہ آ گیا زلزلہ بھی نہیں آیا سمجھے تو میرے محترم اس وقت نہ دودھ پیتا بچہ ہوگا نہ حمل ہوگا تو یہ کیا مطلب ہے پھر بطور تمثیل کے یہ آیت ہوگی اس کے حضرت خان رحمہ اللہ اللّہ تعالیٰ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جس حالت کے اندر عورت مرے گی اس حالت کے اندر اٹھے گی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میرا رجحان اس طرح ہے کہ یہ پھر آیت کیا ہوگی تمثیل سے ہوگی بالفارث اگر اس وقت حمل ہوتے تو حمل گر جاتے دودھ پیتا بچہ ہوتا تو اس کو بھی بھول جاتے بطور تمسیر کے اب بات ہی ہے سمجھ یا نہیں سمجھ دو احتمال ہے وہ من سمئی جا جلو یہ زاجر ہے اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی توحید کے اندر بغیر دلیل عقلی کے علم کے نیچے لکھو دلی لکلی اور اتباع کرتا ہے ہر شیطان سرکش حالانکہ شیطان کے متعلق یہ طے ہو چکا ہے کہ جو اس کے ساتھ یاری لگے گا اس کے ساتھ جو یاری لگائے گا شیطان اس کو کیا کرے گا دنیا میں گمراہ کرے گا اور جہنم میں لے جائے گا قیامت کے درے اتباع کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی کوتبہ لے نتیجہ اتباع کوتبہ نتیجہ اتباع فیصلہ کیا گیا ہے شیطان کے بارے میں کہ بے شک جس نے دوستی جوڑی اس کے گھر تو شیطان اس کو گمراہ کرے گا دنیا میں اور راہنمائی کرے گا اس کی عذاب جہنم کی طرف یہ ہے نتیجہ اتباع کا یا یوح ناز کنارے پہ لکھ لو دلیل اقلی کا پہلا حصہ یعنی دلیل انفوسی دلیل اقلی کا پہلا حصہ یعنی دلیل انفوسی برائے باس یہ دلیل باس کے لیے ہے اے باس بادل موت قیامت آمد کے لیے یاس خطاب مجادلی جو جھگڑتے ہیں اے لوگو اگر ہو تم بیچ شک کے باس کے بارے میں فعلام مقدر ہے جان لو کہ بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو مٹی سے مٹی کا سا مادہ ہے بھائی بھائی پھر لطفے سے مادہ کری پھر آلہ کا یہ خون کا لوتھڑا سما میں ہیں پھر بوٹی مخلہ کا تین پوری جبیو جبلیو بوٹی शे, پوری اسلام بغیر کا بوٹی ادھوری پوری بوٹی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صحیح الاضا ہوتا ہے اس کے اعضاء کیا ہوتے ہیں صحیح خلکت پوری اور جو ادھوری بوٹی سے پیدا ہوتا ہے وہ صحیح الاضح نہیں ہوتا ناقص الاضح ہوتا ہے لے لو بھئی یہ قوم اس سے پہلے خلقنا کو و مقدر ہے پیدا کیا ہم نے تم کو تاکہ واضح کریں واسطے تمہارے کمال قدرت نا اپنے کمال قدرت کو واضح کریں یہ کمال قدرت نا مقدر ہے مفود و نقر فل اور ٹھہراتے رحموں کے اندر ماں نشا جس لطفے کو ہم چاہتے ہیں ماسمرا لطفہ علاجل مسمہ ایک وقت مقرر کا اس وقت سے مراد ہے وضاح حمل کا وقت آجل مسمہ وزا حمل کا وقت پھر نکالتے ہیں ہم تم کو اس سال میں کہ بچے ہوتے ہو اب فلان کے اوپر حاشہ لے کھلو اس کے بعد تین قسمیں ہو جاتی ہیں اس کے بعد تین قسمیں ہو جاتی ہیں بچہ جی پیدا ہوا تین قسمیں کیسے ہوئیں کوئی بچپن میں مر جاتا ہے کوئی جوانی میں مر جاتا ہے کوئی بڑھاپے پہ پہنچ کے مرتا ہے یہ تین قسمیں سما لتا بلہ اشدہ قوم سما کے بعد لعمِ کو مقدر ہے پھر ہم تمہیں زندگی دیتے ہیں تاکہ پہنچ جاؤ اپنی جوانی پہ یہ پہلا قسم جی وہ من کو م یو توپا یہ دوسرا قسم ہے جی؟ اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں بلوغت سے پہلے و من کو میں یہ کتواں قسم جی پہ دسواں قسم ہے نا تیسرا ہے اچھا اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں تراف نکمی ہی زندگی کے نکمی زندگی آدمیوں بڑھاپا ہو جاتا ہے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے کمزور لے قیال مالام آکبت کی جب زندگی پہ پہنچتا ہے تو وہ باتیں بھول جاتی ہیں اس کو کیا نشان ہو جاتا ہے بہت برا ہو جائے نا نشان ہو جاتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہیں جانتا بعد علم کے کسی چیز کو حضرت اکرما فرماتے ہیں کہ جو آدمی قرآن پڑھتا رہے پڑھاتا رہے وہ اس حالت کو نہیں پہنچے گا چاہے بوڑھا ہو جائے اس حالت کو نہیں پہنچے گا اور تجربہ آپ کے سامنے ہے میں بوڑھا ہو گیا ہوں میری عمر بہت بڑی ہے سمجھے آ مجھ سے چھوٹی عمر والوں نے پڑھانا ختم کر دیا ہے بہت سے چھوٹی عمر والے ساتھیوں نے پڑھانا ختم کر دیا ہے کمزور ہو گئے ہیں اسی قرآن کے عشق میں اس کی برکت سے یہ گناہ گار پڑھا رہا ہے تجربہ ہے تمہارے سامنے <laughs> تو حضرت کرما فرماتے ہیں قرآن پڑھو پڑھاؤ انشاءاللہ اللہ اس حالت کو نہیں پہنچو گے اللہ کام لیتا رہے گا آہ آ بالکل قرآن پڑھاتے پڑھاتے ایسے مر جائیں گے رو ادھر پرواز کرے کی قرآن پرواز پڑھاتے ان شاء اللہ عشق کا جرعہ پیا ہے تو نے اے منظور اب تا ابد اب تعبد دلدار کی باتیں کریں خالق کو رحمان کی غفار کی باتیں کریں وی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اچھا جی وا ترال ارضا حامدان یہ پہلے میں نے لکھوایا تھا اور دلیل عقلی کا پہلا حصہ اور دلیل انفسی تھی نا اب لکھو دلیل عقلی کا دوسرا حصہ افاق کی www <سؤال> یہ افاق کی ہے برائے باس اور دیکھتا ہے تو زمین کو خوش پر جب اتارتے ہیں اس کے اوپر پانی کو احتجا ابھرتی ہے اور ابت پھولتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم خوش نما ہو تو دیکھو مردہ زمین زندہ ہو گئی تو تم بھی مردہ ہو ہوگئے زندہ ہو گئے زال کالے یس نور یہ تمہیں بتلائے گیا ہے تاکہ یقین کرو ہے کہ نو مقدر ہے یہ دلائل بتلائے گئے ہیں تا کہ یقین کرو اس بات کو کہ بے اللہ وہی ہستی میں کامل ہے یہ نتیجہ دلیل لکھ لو ادھر نتیجہ دلیل تاکہ یقین کرو کہ بےشاک اللہ وہی حق ہے بابود برحق وہی ہے اور ہستی میں کیا ہے کامل ہے نمبر ایک وانحو یوہیل موتا نمبر دو اور بے شک وہ زندہ کرے گا مردوں کو نمبر دو وانح ولاک الشعین قدی یہ کمال وصفی ہے کہ بے شک وہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے جی قادر ہے کتنی آ گیا جی نمبر تین آگے نمبر چار وانسا تھا اور یہ بھی معلوم ہو جائے تمہیں کہ جیسے مردہ زمین زندہ ہوئی ہے بے شک قیامت آنے والی ہے نہیں کوئی شک اس کے اندر اور بے شک اللہ اٹھائیں گے ان کو جو قبروں کے اندر یہ سمجھ آ جی جی وامنداس یہ زاجر ثانی ہے پہلی زاجر کہاں سے شروع ہوئی تھی جی بتائیے تو منڈاس میں یہ جا اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی توحید کے اندار بغیر علم بغیر دلیل عقلی کے ولا حدن بغیر دلیل وحی کے ولا کتاب منی بغیر دلیل نقلی کے یہ تین آ نا دلیل عقلی وحی نقلی اس کے بعد کوئی دلائل نہیں شان یا اطفی یہ حال بنے گا ذرا حال ہے کہ مروڑنے والا ہوتا ہے اپنی کروٹ کو موڑنے والا ہوتا ہے اپنی کروٹ کو تاکہ گمراہ کرے اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی لہو فی یا فضون یہ وعید دارین لکھ لو انجام دنوی اوخروی ذرا لمبا ہو جاتا ہے تو گالے کرو اہ خاص اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور چکھائیں جو اس کو دن قیامت کے عذاب آگ کا ظالقہ سبب عذاب ظالقہ سے پہلے یوقال و مقدر ہے کہا جائے گا یہ عذاب بس سبب اس کے کہ آگے بھیجا ان اعبال کو تیرے دو ہاتھوں ہوں اور جان لو کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پہ وامن الناس، یہ زاجر نمبر کتنی جی تین اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو عبادت کرتے اللہ کے اوپر کنارے کے کس کے اوپر کنارے کے اوپر اندر نہیں داخل ہوتا اے جیسے آدمی کنارے پہ آ کے کھڑا ہو نا تو تماشا تو دیکھوں لوگوں کو ادھر فائدہ ہوتا ہے تو بیٹھ جاؤں گا فائدہ نہیں ہو نہ بیٹھوں گا یہ کنارے پہ عبادت کرتا ہے شک پہ عبادت کرتا ہے ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو ایک اللہ والے نے کہا نماز پڑھ ولی اللہ تھا صاحب کرامت کہنے لگا حضرت جی نماز مجھے فائدہ نہیں دیتی کیا کہ نماز میں کو پھل دی کہنی ہماری زبان میں کہنے لگا نماز کیا پڑھوں کہ نماز پڑھنے سے مجھے کیا ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے نماز مجھے مفید نہیں بیٹھتی راس نہیں آتی نماز مجھ کو شرا کیسے وہ ہے؟ کہنے کا کہ نہیں راس نہیں آتی مجھ کو نماز کہنے گا کہ میں زبردستی پڑھوں گا نماز اس کو پڑھائی جب واپس گیا تو اس کا گدھا مرا پڑا تھا اب رونے لگا بزرگ کے سامنے آ کے دیکھا میں نے جگہ نماز رات گدا تو میرا مار گیا ہے کہنے کا نہیں مرا حضرت گئے گدے کو کان سے پکڑ کے مارے جوتے آٹھ دس جوتے لگائے گدا جو ہے کان کھڑے کھڑے کر کے اٹھایا ٹھیک تھا وہ کیا تھا شیطان نے اس کو پکڑا ہوا تھا گدے کو یہ حضرت صاحب جلدی پہنچ گئے ورنہ ہو سکتا ہے کہ شیطان ایسا بھی کرتا کہ مر جاتا ہے وہ جلدی پہنچ جائے یہ حالتیں ہوتی ہیں شیطان اس قسم کے حرکاز کرتا ہے ہمارے پاس واقعات آتے ہیں جبیو کہتے ہیں استاد جی میری بیوی کو جن نماز نہیں پڑھنے دیتے جب بھی نماز پڑھتی ہے نا اس کو گرا دیتے ہیں گرا دیتے ہمارا ایک خود طالب علم تھا تمہارے شاہداد پر کا وہ نماز پڑھتا اور نماز کے اندر اس کو پکڑ کے سے گرا دیتے بے ہوش ہوتا نماز میں پڑا ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ایسے سے رڑ رہا ہے تو شیاطین اس قسم کے کام کرتے ہیں آدمی کو دلیر ہونا چاہیے تو فرمائے بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے تھے اگر اطمینان ہو جائے عبادت کے اندر فائدہ ہو جائے تو مضبوط ہو جاتے ہیں اور اگر نقصان ہو جائے تو پھر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے افسر جو ہیں فجر کی نماز ضرور پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ صورت یاسین بھی پڑھتے ہیں پوچھا گیا وہ کیوں باقی نماز نہیں کہنے بخت آتا ہے اسے وقت فجر کی نماز پڑھو صورت یاسین پڑھو پیسے آتے ہیں جس دن ہم سورت یاسین پڑھتے ہیں رشوت بہت آ جاتی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے آدمی بہت آتے ہیں کام کرانے کے لیے پیسہ ویسا بہت مل جاتا ہے یہ وہی بات ہے دیکھو اور لوگوں میں سے وہ ہے جو عبادت کرتے اللہ کے اوپر کنارے کے یا شک کے بس اگر پہنچو اس کو دنیاوی خیر یہ خیر سے مراد کیا ہے تو مطمئن ہو جاتے ساتھ اس کے اور اگر پہنچو اس کو تکلیف تو پھر جاتے اپنے چہرے پہ خاصرت دنیا وال آخرہ یہ انجام دار ہے جی کھو بیٹھا دنیا کو آخرت کو یہی خسارہ ظاہر من دون اللہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان معبودوں کو جو نہ نقصان دیں اس کو نہ نفع دیں یہ گمراہی بعید ہے آگے ہے یہ اس کا مطلب سمجھیے وہ اپنے معبودوں کو پکارتا ہے کہ مجھے نفع دیں نفع آئے نہ آئے نقصان ابھی آ گیا کیا نقصان آ گیا مشرق بن گیا بس سمجھی بات وہ غیر اللہ کو جو پکارے گا تو مشرق اس وقت بن گیا یا نہیں تو پکارتا ہے نفع کے لیے نفع تو آئے نہ آئے مشرق ابھی سے بن گیا نقصان تو بھی اٹھا لیا اس نے یاد الامن ضرور علام زیادہ ہے پکارتا ہے اس کو کہ اس کا نقصان جلدی پہنچنے والا ہے اکرمنا جلدی پہنچنے والا ہے اس کے نفعے سے لیسل مولا ولا بیسل شیر یہ برا کار ساز ہے اس کا برا ساتھی ہے ان اللہ بشارت اس کے مقابلے بشارت بے شک اللہ داخل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان عمل کے اچھے ایسے باغات میں کہ جاری ہوں گی نیچے ان کے نہریں بے شک اللہ کرتے ہیں جو ارادہ کرتے ہیں کوئی اس کو روک نہیں سکتا من کا نہ یہ ناکامی کفار کفار کی ناکامی بیان کی گئی یعنی کفار بامراد نہیں ہوں گے نا مراد ہو گئے ناکامی ناکامی کفار اور تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے دو مطلب میں اوپر بیان کروں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ تو مشکل ہے فرمایا جو آدمی حضور کا دشمن ہے اور چاہتا ہے کہ حضور کی وہی بند ہو جائے حضور کی وہی کیا بند ہو جائے جبری فرشتہ نہ آئے تو اللہ نے فرمایا اس کو چاہو زور لگائے اس کو چاہو زور لگا لے اگر پھانسی پہ لٹکنا ہے تو پھانسی پہ لٹک جائے میں اپنے محبوب کی بہی کو بند نہیں کروں گا وہ پھانسی کیسے ہوتی ہے جی یہ آدمی رسی باندھتا ہے چھت پہ سمجھے جی چھت پہ رسی باندھ کے پھر اپنے گلے میں لگاتا ہے غلے میں لگا کے پھر اپنے پاؤں کو اوپر کرتا ہے نیچے نہیں رہ جاتا اے ایسے پہن کر ایسے کرتا ہے وہ جھوٹا کم دے نہیں آ سمجھ تو پھنس جاتی ہے تڑپ طلب کے مر جاتا ہے یہ نیچے کھڑا رہے تو کچھ نہیں بنتا سمجھے رسی بھی اوپر ہو اور کچھ آدمی زمین سے گاؤ اوپر ہوگا گلے میں رسا ڈالے ایسے جو کرے گا نا تو گلہ پھنس جائے گا پھانسی آ جائے گی نمبر ایک یا نمبر دو یہ ہے اس کا مانا کہ جو چاہتا ہے کہ وہی بند ہو نا اس کو چا کہو کہ زور لگائے ایک رسی آسمان پہ لگائے کس پہ پھر اس رسی کے ذریعے کیا چڑھتا جائے جیسے کھجور پہ لوگ چڑھتے ہیں چڑھتا جائے وہی بند کر دکھائے ہائے طاقت تو کرے یہ دونوں مانے ہیں ذرا اور کرو من کا نہ یا سنو جو آدمی گمان کرتا ہے یہ کہ ہر گزنی مدد کرے گا اس رسول کی اللہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اپنے محبوب کی مدد نہیں کرے گا تو اس کو کہو پھل یم دھد بے صابہ بین پس چاہیے تان لے رسی یمدد کا منع لے لو اچھا ہے تان لے رسی طرف آسمان کے او آسمان تک رسی تانے سمل یقا پھر چاہیے کو دے کس کو جی واہی حضور کی بہی کو کتا کرے ختم کرے ایک مانا یہ ہے اور دوسرا مانا لکھو جی پہلے سما کا مانا کیا لکھا تھا کیا لکھا تھا کوئی پتا نہیں کہا لکھا ہے ہاں اب سما کا مانا لکھو چھت آسمان یا چھت کہ سما چھت کو بھی کہتے ہیں الما ازل کا جو چیز تجھے سایہ کرے وہ کیا ہے سما ہے اب مانا پاشچا تان رے رسی کس کی طرف چھت کی طرف پھانسی کھانے کے لیے پہلے مانا کرتے تھے کہ وہی کو کتا کرے نا اب مانا یوں کرو سم کا ہو مینال ارض سم کا ہو مینال لے چھت پہ اپنے گلے میں لگائے اور اپنا تعلق زمین سے کیا کرے ختم کرے اوپر آگے ایسے ہلے تو یہ پھانسی نہیں پہلے تھا کہ وہی کو کہتا کرے اب کیا ہے قطع کرے تعلق اپنا زمین سے پھانسی کھائے فال یہ دونوں معنی سمجھ آ گئے ہیں یہ ایتے مشکل ہوتی ہیں خیال کیا کرو فالی انزور پشچائیے دیکھے آیا دور کرتا ہے اس کا مکرو پری یا اس کی تدبیر ما یغیر اس چیز کو جس سے غصے میں آتا ہے غصہ یہی ہے کہ وہی کیوں ہے اس پہ جس رسول کیوں بنا کیا دور کرتی ہے تدبیر اس کی اس چیز کو جس میں کیا غصہ کر رہا ہے کس سے غصہ کر رہا ہے کہ وہی کیوں آ رہی ہے نبی کیوں بنا وہ قزا الخان ضلع ترغیب القرآن اے میرے محبوب ان حدین کی طرف آپ خیال ہی نہ لیں آپ قرآن سے محبت کریں اسی طرح اتارا ہم نے اس قرآن کو اس سال میں کہ ایتے ہیں واضح اور بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو ارادہ کرتا ہے ان اللہ آ فیصلہ خداوندی فیصلہ خداوندی پہلے تو دنیا کا فیصلہ تھا کہ پھانسی کھائے سمجھے دی اب آخرت کا فیصلہ ہے فیصلہ خدا ہندی بے شک جو مومن ہیں جو یہودی ہیں صابین نصارہ مجوس مشرقین یہ کئی دفعہ پڑھایا ہے یا نہیں بے شک اللہ عملی فیصلہ کریں گے سے کو نیچے کا لکھنا ہے ہاں قیامت کے دن عملی فیصلہ کریں گے عملی یہی ہے کہ مومن باحشت میں کافر دو